اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم يا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات معردتناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہو تابدون انما حرم علیکم المیت دودم ورحم الہنزیر وماوہ اللہ به لغیر اللہ فمرت ثر غیر باگ بلا عاد فلا عصم علیہ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 اپنے دفتے سوال کو کب کی, کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھوں میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی سداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کی گیت گایا کریں چنانچہ شاد ہوا وا فلک الجن اب النسا اللہ لیا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و صنا کے بعد عرب ہا عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہفتی اقس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ و علا و صابی وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ سلاد التسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبوض فرمایا اور آپ کی داد بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ صلاد السلام ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگو بو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب کہ ارش گڑپ نے اپنی تعلیم صورت کو امام الہدا ری سلاد تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کہرش گڑپ نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت عقائے دو جہاں علیہ وسلام التسین کے کلب اثر پر نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی دوسری سورت بقرہ کی دو آیات میں نے آپ حضرات کی گوشے گزار کرنے کی کوشش کی ہے اور ان ای دو آیات کی روشنی میں میں اپنی جنگ گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ حکم الحاکمی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو کلو منت یہ بات امارتنا وہ چیز کھایا کرو جو پاک ہے جو صاف ہے جس کو ہم نے بطور نظر تمہیں عطا کیا ہے وسکرول اللہ ان کن تم اور اعلیٰ چیزیں کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے خیزیاب ہونے کے بعد پھر اسی کا شکریہ بھی ادا دیا کرو اور سعودی اللہ کا ملاقمین یہ بھی شاخ فرماتے ہیں انما ہرنما علی کم المعدہ ولحم اللہ کا ملاقمین نے تم پہ مردار کو بھی حرام کر دیا ہے تم پہ بہتے ہوئے لہو کو بھی حرام کر دیا ہے تم پہ ہنزیر کے گوشت کو بھی حرام کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اس چیز کو بھی حرام کر دیا ہے جس کو تم غیر اللہ کے نام پہ دبا کرتے ہو فما نس کرا غیرہ بال بلا عالم فلاشما آ رہی اور شادی اللہ کا ملازمین یہ بھی شاہرماتے ہیں اگر کوئی حرام اس وقت کھائے جبکہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہو اور اس کی نیت حرام کھا کر اپنی پرورش کرنے کی نہ ہو لذب حاصل کرنے کی نہ ہو بلکہ صرف زندگی بچانے کی ہو فلاحش میں علی تو مالک کائنات اس کو گناگار نہیں بناتے جو بات میں آپ حضرات آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ ان کو حلال و حرام کے مسائل کا علم نہیں وہ یہ بات نہیں جانتے کہ رشق طیب اور رشکے حرام میں کیا فرق ہے لیکن اللہ حکم الحاکمین نے کلام اللہ کے اندر پاکی دار حرام رضب کے فرق کو بڑی تفصیل سے واضح کر دیا میں آپ حضرات کے سامنے آج ان تمام رشتوں کو مثبت طور پہ پیش کرنا چاہوں گا جو اسلامی شریعت کے اندر حرام ہیں جن کا کھانا حرام جن کا پینا حرام اور ان رشکوں سے بچ کر طیب کھانے کو کھانا پاکہ کھانے کو کھانا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے رشک حرام میں ایک ایسا برا اثر موجود ہے کہ انسان کی جملہ عبادات کو رشک حرام ضائع کر دیتا ہے نبی علیہ السلام و کا رشہ دیالی ہے ایک شخص آتا ہے زین مسجد کے اندر موجود ہے بار اس کے الجھے ہوئے ہیں پریشان حال ہے اور غریب الدیار ہے مسافر ہے پرا اس کی حالت ہے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے بارگاہ رب العالمین میں آگے کہتا ہے یار اب یارب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار دعائیں مانتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے اس لیے قبول نہیں فرماتے کہ اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام کا اب درائی سمر پہ غور کرنا وہ جس بندے کی بات حضرت آکار بتلائی اس کے پاس قبول ہی جیتے دعا کے کون کون سے ہسائش موجود ہیں حضرت آکا کا رشاد علی ہے جب اللہ حکم की کی में میں آ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے مالک کو پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس کرنے سے حیات کی ہے حضرت آکا نے یہ بھی رشاد فرمایا اللہ اکم الحاقین مسافر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور خود مالک کائنات کا رشاد ہے امن یوجیب المخترہ ادا داہو وہ کون ہے جو بے قرار کی دعاؤں کو سننے والا ہو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی وہ بڑا گندا حالت والا جو اس چیز کا مط ہے اس کی فریادوں کو سنا جائے وہ پھیلے ہوئے ہاتھوں والا جس کو پیڑبر نے اس بات کی بشارت دی ہے اس کی فریاد کو قبول کیا جائے وہ رب رب کہہ کے پکارنے والا کہ جب بھی اللہ کو ربو کا وابطہ دیا گیا آدم نے رب کو رب کہہ کے بلایا سیدنا نہ نے اللہ کو رب کہہ کے پکارا سیدنا نہ نے اللہ کو رب کہہ کے پکارا انبیاء اور سلاحا اللہ کو اس کے منصب ربوبیت کا وابطہ دیتے رہے لیکن اللہ کا ملازمین اس واسطے کو بھی مسترد کر دیتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں جو حرام کھاتا ہے جو حرام پیتا ہے مالک کائنہ اس کی فریاد اور اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتے آج سمجھنے کی بات یہ ہے حرام وہ کون کون سے یوک ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے تو پہلا رزف جس کے بارے میں پرانے مجید کے اندر بہت سی آیات موجود ہیں وہ رزف وہ ہے وماہ لی غیر اللہ بھی وماؤ بھی لی غیر اللہ دونوں طرح کی باتیں کہی گئی, گئی کہ جس کو غیر اللہ کے نام کے اوپر زما دیا جائے وہ رزف مالکیٹ کائنات کی بالغاہ کے اندر قبول و منظور نہیں ہو سکتا اس ذرک کائنات نے اپنے بندوں کے اوپر حرام کر دیا ہے آئی در صبر پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے یہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام کے اوپر چیزوں کا ذبع نہیں کرتے کیا غیر اللہ کے نام کے اوپر چڑھاوے نہیں چڑھاتے کیا یہ باتیں آئی نہیں کہیں جاتی یہ دودھ کی سبھی زمین والے فلا بزرگ کے نام کی یہ بکرا گیارہویں والے کے نام کا یہ فلا مرغا فلا پیر کے نام کا فلا دمبا فلا مدار کے نام کا فلا جانور فلا ولی کے نام کا اس بات کو صرف سمجھ لیجئے قربانی اب جانور کا دبا کرنا اس وقت تک آپ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں جب تک اس کو اللہ حکم الحاطمین کے نام کے اوپر دبا نہیں کیا جاتا اس لیے کہ دبا کرنا یہ بھی ایک بندگی کی قسم ہے یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے اور اللہ حکم الحاطمین نے جملہ عبادات کو اپنی ذات کے لیے ہاس کر دیا ہے ان سلادی و نسخی و ماہیا و م معاف لبدین لا شری کا روی ضالی کا امردو ناول بے شک میری نواز بے شک میری قربانیاں قربانی جب بھی ہونی چاہیے مالی کے کائنات کے نام پہ ہونی چاہیے جانور کو جب بھی زبا دیا جانا چاہیے مالک کائنات کے نام پہ کیا جانا چاہیے آج مجھ کو یہ بات بتلائیں حضرت آق علیہ السلام السلام ان کے صحابہ کرام نے ان کے ترامزہ نے ان کے شاگردوں نے آپ کی سیرت کی روشنی میں آپ کے فرامین کی روشنی میں جب بھی جانور کو دبا کیا مالک کائنات کی ذات کے لیے دیا جانور کو آپ اپنے بیٹے کی طرف سے دبا کر سکتے ہیں اپنی بیوی بی کی طرف سے دباہ کر سکتے ہیں اپنے باپ کی طرف سے دباہ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کی طرف سے دباہ کر سکتے ہیں لیکن جانور کی جان جب بھی کٹنی چاہیے مالی کے کائنات کے نام پہ کٹنی چاہیے جب بھی اسے غیر اللہ کے نام کے پر کاٹا جائے گا تو جانور کا کھانا اسلام میں جائز نہیں کوئی بھی نظر ہو کوئی بھی نیاز ہو کوئی بھی ایسا کھانا ہو جس کو غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا ہو ایسے کھانے کو کھانا اسلام میں جائز نہیں دوسرا کھانا جس کا اسلام میں کھانا منع ہے وہ کھانا وہ ہے ملا تاقی اس کا رسم اللہ علیہ ایسا جانور جس کو روا تو کیا گیا لیکن احمدن احمد اس کے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ نہیں کہے گئے ایسے جانور کا کھانا کھانا بھی اسلام میں جائز نہیں لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہو جس کے ذبا کی کیفیت مجبور ہو جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا تو ایسی صورت میں ایسے جانور کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ کا نام دے کے اس کو کھا جاتے ہیں تو اس کے کھانے میں جواب کی ایک صورت موجود ہے لیکن جس کے بارے میں اس چیز کا تعین ہو جائے جانور کو زبا تو کیا گیا تھا لیکن اس میں نام ہلا نہیں دیا گیا تھا ایسے جانور کا کھانا اسلام میں جائز نہیں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں جو قرآن و سنت کے علم کو سمجھنے والا ہو اس سے اگر آپ پوچھیں مسلمانوں کے بعد کس کا دبیا جائز ہے تو آپ کو یہ بات کہے گا کہ یہودیوں کا دبیا جائز ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو ادی جب نبا کرتے ہیں اللہ کے نام نامی پہ نبا کرتے ہیں لیکن ساری جب جانور کو کاٹتے ہیں یا تو جھٹکے کی شکل میں کاٹتے ہیں یا بغیر نام ادا لیے کاٹتے ہیں یا اگر نام لینے کی باری آتی ہے تو باپ کا نام لیتے ہیں بیٹے کا نام لیتے ہیں روح القدس کا نام لیتے ہیں جب اللہ تم اللہ کا نام نہ لیا جائے یا جانور کو جھٹکے کے ساتھ سبا کیا جائے یا تین الہوں کا نام لیا جائے یا تو علاقوں کا نام لیا جائے ایسے جانور کا کھانا اسلام کا لذاج نہیں پہلی کمائی اور پہلا رضف جو اسلام میں حرام ہے وہ ایسا جانور ہے جس کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ربا کیا گیا ہے جس کے اوپر نام علاقہ نہیں لیا گیا دوسرا رضف جو اسلام میں حرام ہے وہ رض یہ ہے کہ انسان اس کو کسی عیز کا علم ہو पुराने مجید کی آیات کو جاننے والا ہو آدیث طریبہ کو سمجھنے والا ہو لیکن لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے یہ بات کہیں کہ ہم فلاں مسئلے کے اندر گرفتار ہو گئے اس کا کوئی حل تو بتلائیے دین کا طالب علم بھی ہو دین کو پڑھنے والا بھی ہو لیکن یہ بات بھی سمجھتا ہو کہ اگر میں نے ان کو مسئلے کے اندر اس طرح بتلا دیا جس طرح کی حقیقت ہے تو ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا وہ پیسے کمانے کی غرض سے اللہ کم الحاقین کی آیات کو چھپا لے اور اس کے بدلے پیسے کھانے کی کوشش کرے ہند اللہ مان دل اللہ یشکر بھی سنم کلیگا الائی گا ما یا کلو نبی بتون ایسے لوگ جو اللہ کم الحاقین کی آیات کو ہیں یش کرو ربھی سمن کلیلا اور اس کے بدلے تھوڑے بہت پیسے بٹور لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر اس کے حلال کو نہیں برتے بلکہ جہنم کی آگ کو برتے ہیں اور اسی طرح انتا دی گیا <تصفح> وب اللہ ن اور وہ عما اور وہ نام نہاد متویر نما جو اپنے ہاتھوں سے کسی بات کو لکھتے ہیں کسی فتوے کو لکھتے ہیں کسی کتاب کو لکھتے ہیں سم یقنا ہالمن بلاہ پھر یہ بات کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول اللہ کا حکم ہے لی بِهِ بھی قَلِيلًا اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے اس کے بلے کچھ پیسوں کو اکٹھا کر لیا جائے اللہ کیا کہتے ہیں فویل اللہ مما کتب تہرین وویل اللہ مما یکسیبون اور ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے ایسی تحریروں کو لکھا ہے اور جہنم کی یاد ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے ایسی تحریروں کو لکھا ہے وبیل اللہ مما یکسیبون اور اس تباہی کے اوپر جن کو انہوں نے چینوں کے ذریعے کمایا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے مفتیان موجود نہیں جو تحریروں کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا قبول الکتاب ابیم سما یقول پھر یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے جائیے بڑے بڑے مفتیان ایسے موجود ہیں بڑے بڑے علماء نام نواد ایسے موجود ہیں بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے ایسے موجود ہیں بڑے بڑے دستاروں اور پگڑیوں والے ایسے موجود हैं جو ایسے فطروں کو لکھ کے دیتے ہیں جن کی تائید میں نہ होता کا قرآن ہوتا ہے نہ آکا کا فرمان ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے اپنی جیبوں کو کر لیا جائے اور لوگ ان کے جبوں کو دیکھتے ہیں ان کے کبوں کو हैं ان کی دستاروں کو دیکھتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر سنجر کو دیکھتے ہیں لوگ میں آ جاتے ہیں. اللہ قرآن مجید کے میں اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا یا کثیر بار رحبان لیاکل بال اللہ صب الدیر ای لوگوں اس بات کو سمجھ لینا دے. علماء نام نہاد علماء میں سے اور مذبی رہنما میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے جو لوگوں کے مالوں کو بٹورنا چاہتے ہیں اب آپ مجھے خود بتلائیے بات بار بار دہرانی پڑتی ہے پھر اس مقصد کے لیے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر اس بات کو دائر کر لیا جائے نکاح بلا ولی حرام ہے لیکن مستی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے نکاح بلا ولی جائز ہے اور پھر وہ تاثر دیتا ہے ہارلہ شریعت اسلامیہ کا حکم بھی یہی ہے قرآن کا تقاوہ بھی یہی ہے سنت کا تکاوڑا بھی یہی ہے اور قرآن پکار پکار کے کہتا ہے فن کیو ہنہ کی ہونا بھی اتنی شادیاں جب بھی کیا کرو لڑکیوں کے ولیوں کی اجازت کے ساتھ کیا کرو اور آقا بھی پکار پکار کے یہ بات کہتے ہیں لا نکاح الا بھی بلی ان شاہد وہ نکاح نہیں ہوتا جس میں ولی کی اجازت موجود نہیں ہوتی جس پہ دو آدمی گواہ موجود نہیں ہوتی لیکن مفتی فکر کہتا ہے وہ تاثر یہ دیتا ہے آدم یا اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ کا حکم ہے اب آپ مجھے بتلائیے اسی کیا غرو وایت ہو سکتی ہے اسی کی غرض صرف یہ ہے اپنے پیٹ کے اندر رزو کو جمع کر لیا جائے اپنے ہاتھوں کے اندر پیسوں کو جمع کر لیا جائے لیکن اللہ کا ملاقوی نے پیسوں کا انجام تپنا دیا ہے وَا لَّهُم مِّمَّا <يَفْسِبُون> اور ان ہاتھوں کے لیے بھی آگ ہے اور اس کمائی کا نتیجہ بھی آپ کی شکل میں نکلے گا یعنی کہ اللہ کم الحاکمین اس کی آیات کو چھپا کر یا اس کی آیات کو بیس کے لیے اکٹھا کرنا جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں اسلام اس کے حلال کی دعوت دیتا ہے وہ تیسرا رت جس کا کھانا حرام ہے اور جس کے اندر آج معاشرہ بڑی حد تک ملوث ہو چکا ہے ان دو رسقوں کے بعد وہ سود ہے یادینہ منتق اللہ مکی ابر احبا ان کن تم مو منی اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ اور جتنا سود کھا چکے ہو آئندہ کے بعد اس کے اندر قدم آگے نہیں بڑھانا پیچھے ہٹ جاؤ فائلم رسلی اگر تم سوٹ کھانے سے بات نہیں آئے تو پھر سن لو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے لانے جنگ ہے اور ساتھ اللہ کم المین نے ایسی بات کہی ایسی عجیب بات کہی جو آج ہر سوٹ کھانے والے کی دکان پہ ہوتی ہے اس کے دل میں ہوتی ہے ربا و بیہ وحر آج ہر سود کھانے والا یہ بات کہتا ہے یہ سود وہ سود نہیں وہ سود اقتصادی سود ہوا کرتا تھا اس سود میں استحصال ہوتا تھا اس میں جبر ہوتا تھا اس میں اقرا ہوتا تھا اور یہ تو پروفٹ ہے یہ تو مارک ہے یہ تو ارننگ ہے اللہ کو ملازمین نے پہلے ہی یہ بات بتلا دی اللہ قلوم لا لا إلا كما الشيطان من جو سوط ہیں. ان کی مثال یوں جس طرح کسی آدمی کو شیطان نے انگلی لگائی ہو اور جب شیطان کسی پر ٹچ کرتا ہے بدل گیر ہوتا ہے کسی کو انگلی لگاتا ہے کسی کے جسم یا روح کے پرفرن دار ہوتا ہے اس کے دماغ کو ہپتی کر دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی قوت اس میں سلب ہو جاتی ہے زالی کا بھی انہم اور پھر اس طرح کا بندہ ایسی بات کہتا ہے اور مجھ کو تو आता سو سود ادھر نہیں آتا اور سود اور کاروبار میں آ کر فرق کیا ہے ہم کاروبار میں زیادہ پیسے بناتے ہیں اگر پیسے کے بدلے زیادہ پیسے بنا لیتے ہیں اشیا کے بدلے زیادہ پیسے لینا اگر یہ جائز ہے تو پیسوں کے بدلے زیادہ پیسے لینا یہ کیوں نہ جائز ہے اللہ قبلا کہتے ہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ تو میں نے کاروبار کو جائز کر دیا ہے سود کو حرام کر دیا ہے لیکن تمہارے اندر آج اتنی بصیرت موجود نہیں کہ تم سود اور کاروبار کا فرق کر سکو آج بتلائیے کتنے ہیلے ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے سود کو خراب کیا جاتا ہے بہت سے ہیلے ایسے موجود ہیں جناب ایک ہی چیز نقد کے اوپر دس روپئے کی जाती جاتی ہے اور ادار کے اوپر پندرہ روپئے بھی بیچی جاتی ہے آپ آدمی سے جا کے پوچھیے بھیا یہ کیا کرتے ہو وہ یہ بات کہتا ہے اس سے میری برائی کے مرنے کا انکار موجود ہے وہ برائی لیڑ لے کے آتا ہے اس لیے میں اس کو پینلٹی ڈالنے کے لیے پندرہ روپے کی یہ جیت بیچتا ہوں یہ بات یاد رکھیے گاہک اگر ایک ہو دو مسلم گاہ کو بھی بات نہیں کرتا گاہ ایک ہو بیچنے والا دو ریٹ مقرر کرے نقد کا ریٹ اور مقرر کرے ادار کا ریٹ اور مقرر کرے تو پھر اس بات کو سمجھ لیجئے اگر ادار کے زیادہ ریٹ پر چیز بیٹھتا ہے سوٹ کھاتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات موجود نہیں کوئی زیادہ اماؤنٹ آپ سے آگے اشیاء کے خریدتا ہے زیادہ کوانٹٹی آپ سے آگے اشیاء کے خریدتا ہے اس کو آپ کاروباری تعلق یا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اس کے صحیح طریقہ کاروبار کے جلد اس کے ساتھ رعایت کرتے ہیں یہ اور بات ہے لیکن اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی میں نے یہ چیز خرید لی ہے وہ کہتا ہے دس روپئے بھی دوں گا آپ کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد پیسہ دوں گا وہ یہ بات کہتا ہے بارہ روپے بھی بیچوں گا اس بات کو سن لیجیے نبی علیہ السلام و کے فرمان کے مطابق ایک چیز کے دو بولیاں ہونا ایک چیز کے دو ریٹ ہونا اسی چیز کو سن کہتے ہیں لیکن آج ہی لے کے ساتھ بہانے کے ساتھ امت مسلمہ کے لوگ سوٹ کھا رہے ہیں اور بے شمار بھائی یہاں آ کر کے یہ بات پوچھتے ہیں اور اس کے جواز کا خطوہ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ قسطوں کے اوپر جو چیزیں جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا ندائش ہیں میں آپ افراد کے سامنے آج اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں جب بھی کسی چیز کا ریٹ وقت کی وجہ سے آپ کو اضافی دینا پڑے اس وقت آپ اس چیز کو سمجھ لیجیے آپ در حقیقت سود کا کاروبار کر رہے ہیں سودی دندے میں ملوث ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آپ اضانے جنگ کر چکے ہیں ایک چیز ایک ہی گاہ ریٹ دو ہو نبی علیہ صلی السلام نے کہا یا تو اتنا ریٹ کے اوپر سودا ہوگا یا کمتر ریٹ کے اوپر سودا ہوگا یا سود کے اوپر سوتا ہوگا یا کم تر ریٹ کو قبول کر لیا جائے یا سودی لین دین کے اوپر اب بلوبت ہو جائے آج پی ایل ایس کے نام کے اوپر پرافٹ اور لاس اکاؤنٹوں کے نام کے اوپر امت مسلمہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سودی شکنجے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں سود ان کو اپنے شکنجوں میں لے چکا ہے آج گھر گھر کے اندر سود دائل ہو چکا ہے اور نبی علیہ صلاح السلام کے فرمان کے مطابق سود کی بہت سی قسمیں ہیں اور اپنا ترین اس کی قسم یہ ہے گویا کہ اللہ ماں بلّہ سلیم ماں کے ساتھ نکاح کیا جائے یا بد کا کتاب کیا جائے لیکن آج لوگ سودی کاروبار کے اوپر غور نہیں کرتے سود کا ایک ایک نوالہ کھانا حرام ایک ایک برہم کھانا حرام اور سود کو لے کے گریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرنا یا ایسے ہیلے بہانے بنانا کہ میں نہیں دیتا غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے میں چھوٹا صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں ہندیر کا گوشت ہے سب کو پتا ہے یہ میرے لیے حرام ہے کیا کوئی ایسا باشعور بندہ موجود ہے جو ہندی خود نہیں کھاتا لیکن غریبوں کو کھلاتا ہے ہم کو کھلاتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں جس چیز کھانا آپ کے لیے حرام ہے اس چیز کھانا غریبوں کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا کیوں غریبوں کو سود کھلاتے ہو سو سے آسور اجتناب کرنا چاہیے اسود کے بعد رشوت کس کو کہتے ہیں اپنے جائز کام کو کروانے کے لیے کسی ظالم کو چند روپئے دینا جبکہ وہ ظالم روپئے لینے کے اب تل چکا ہو اس سورت کے اندر ایسے روپئے دینے کو رشوت نہیں کہتے رشوت یہ ہے حق تو آپ کا نہیں حق تو کسی دوسرے کا ہے اور آپ کسی افسر کے ساتھ ملی بدت کر کے کسی اتھارٹی والے بندے کے ساتھ ملی بدت کر کے اس کی جیب کو درم کر کے اگر آپ کسی کے حق کو مارتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رشوت دی ہے اس نے رشوت دی ہے اس شوق کے اندر رشوت لینے والا تو موجود ہے لیکن رشوت دینے والا موجود نہیں آپ نے جائز کام کروانے کے لیے اس کی جیب کے اندر پیسے ڈالے آپ کو پتا ہے ظالم ہے گرام کھانے کا آب ہی ہو چکا ہے حق مارنے کے اوپر تل چکا ہے کوئی صورت حق ملنے کی نظر نہیں آتی اس کو پیسہ دیتے ہیں آپ نے رشوت نہیں دی لیکن اس نے رشوت نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارا اس کی جیب کو گرم کیا اور اپنا بھی کام کروایا اس کو بھی راضی کیا اب اس بات کو سمجھ لیجئے آپ نے رشوت دی اور لینے والے نے لی اور راشیوں اور رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کے اندر گرا دیے جائیں گے اور آپ کے علم کے اندر میں یہ بات بھی لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ جب آپ کسی کو سفارش کے لیے کہیں اور وہ آپ کی سفارش کر دے اس کے بعد آپ کا کام نکل آئے آپ کام کروانے کے اس کو گفٹ دے اس کو روپیہ और اور اس کو की کرنے کی کوشش کریں نبی علیہ صلی اللہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جس نے سفارش کری وقت توحفے کو قبول کر لیا حزیرے کو قبول کر لیا وہ سود کے بڑے دروازے کے اندر داخل ہو گیا آئی لوگ یہ کام آنر ہی دیش کے اوپر نہیں کرتے بلکہ ڈیمانڈ کر کے کرتے ہیں کہ میں کروں گا پچاس گا میں تمہاری سفارش کروں گا لاکھ روپیہ لوں گا یاد رکھیے اس قسم کا دندا کرنا یہ سراسر رشوت کے اندر آتا ہے سراسر سود کے اندر آتا ہے اور اسی طرح اس مسئلے کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے مکرور آدمی جس کو آپ نے قرضہ دیا ہو اسے توحفہ لینا اسلام غلط جائز نہیں کہ آپ اس کو قرضہ دیے رکھے وہ آپ کو توحفے دیتا رہے نبی علیہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ کرضہ جو آمدن لے کے آئے وہ کردہ جو انکم لے کے آئے وہ کردہ جو ہے ترقی کا سود لے کے آتا ہے وہ انکم نہیں لے کے آتا اس نے آپ کو پچاس ہزار روپئے دینے ہیں کبھی آپ کو پانچ سو روپئے دیتا ہے کبھی ہزار روپے کا گفٹ دیتا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے آپ کا تقاضا جو ہے وہ آپ اسے تقاضا نہ کریں اور وہ جناب اصل زر کے ساتھ سر پچاس ہزار کی بجائے باون ہزار ترپن ہزار پچپن ہزار روپے میں اپنی جان چھوڑواتا ہے اور سود کس بلا کا نام ہے اور سود کس مرد کا نام ہے پچاس ہزار روپیہ دے کر اکیاون ہزار وصول کرنا یہ بھی سود ہے پچاس ہزار دے کے باون ہزار وصول کرنا یہ بھی سود ہے پچاس ہزار روپئے دے, دے کر پچپن ہزار روپیہ کر وصول کرنا یہ بھی سود ہے ایسے آدمی سے گفٹ لینا یا اسے ہدیہ لینا یا اسے توحفہ لینا یہ ترقی کا سود ہی ایک قسم ہے جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں اسی طرح رشو سبانی کے بعد سودہ ہوی کے بعد ایک اور قسم جس کو اللہ کا الحاقین نے بندوں کے پر حرام کر دیا ہے وہ مال یتیم کا کھانا ہے آپ یتیم کے تقیر ہیں یہ تین کو پال رہے ہیں اسی وراثت کا مال آپ کے پاس موجود ہے قرآن مجید میں اللہ کا الحاطمین نے اجازت دی ہے کہ جو تو فقیر ہے وہ اتنا کھا لے جتنا کھانے کی اس کو ضرورت ہے جتنا کھانے کی اس کو مجبوری ہے اور کھانے کا طریقہ بھی اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ یتیم کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے اگر اپنے پاس پیسے موجود ہیں اس کے پیسوں میں سے اس کے اوپر حرچ کر لیجئے یا اگر لینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے ادھار کے طور پہ لیجئے نیت یہ ہو اس کو واپس کر دیں لیکن اگر یہ دونوں نیتیں نہ ہو اور جناب اس کے پیسوں کے پر عیاشیاں دی جا رہی ہو بیوی کا زیر بنایا جا رہا ہو کچھ ہوٹلوں میں جایا جا رہا ہو اس بات کو سن لیجیے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کفاظت کے اندر یتیموں کا مال ہوتا ہے وہ یتیموں کے مال کے پر کفیم ہوتے ہیں لیکن یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے ہلپ کرتے ہیں اللہ کے الحاکمین نے یہ بات کہی ایسے لوگ حقیقت میں مال نہیں کھاتے ان نما یا کو بطور یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی یاد کرتے ہیں لوگ تینوں کا مال رکھ کر جاتے ہیں اور جواز کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں ہم نے اس کو پالا نہیں ہم نے جناب اس کو ایجوکیشن نہیں دلوائی ایجوکیشن کے اوپر بیس ہزار روپیہ لگا تم ایک لاکھ روپیہ کھاوے پچیس ہزار روپیہ اسے کھانے پینے کے تو لگا تم پچاس ہزار روپیہ کھا گئے اور سن لو ان ملینا یا سہرا اور ظلم کے یتیموں کا مال کھانے والوں تم نے اپنے پیٹ کے اندر مال کو نہیں ڈالا بلکہ جہنم کی آگ کو ڈالا ہے یہ مال یتیموں کا کھانا ہیلے بہانے کے ساتھ مکر کے ساتھ فریب کے ساتھ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں اسی طرح زکات کے مال کے اوپر کسی کو مصول بنایا گیا ہو جاؤ جا کے زکات کلکٹ کرو کسی ادارے کے لیے کسی مدرسے کے لیے کسی مسجد کے لیے وہ زکات کلکٹ کرنے کے لیے جاتا ہے ہزار روپیہ سو اکٹھا ہوتا ہے پچاس روپئے اپنی جی ایپ پی میں ڈال لیتا ہے ایسا شخص حلال نہیں کھاتا بلکہ حرام کر کتاب کرتا ہے متعلقہ مسئول کے پاس زکات کے پیسے لے کے آؤ اگر وہ اپنی سوابدیو کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ تم کو دس روپئے دیتا ہے تم کو بیس روپئے دیتا ہے تم دم کو تمہاری محنت کا عیوز کے طور پہ پچاس روپئے دیتا ہے ایسے روپوں کا لینا جا ہے لیکن اب خود اپنی جیل میں کچھ پیسوں کا ڈال دینا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں اور نبی علیہ السلام وسلام نے بابف فرمایا تھا کل کا یا کبھی کوئی میرے سامنے اس انداز کے اندر نہ آئے کہ اس کے کندھوں کے اوپر اونٹ موجود ہو اونٹ بل, بل رہا ہو اور وہ مجھ کو کہ پیغمبر لگی سلاد اسلام مجھے اس بوجھ سے نجات دلا دیجیے کہا کوئی اس انداز کے اندر نہ آئے اس کے کندوں کے اوپر گائے موجود ہو وہ ٹکرا رہی ہو وہ کہہ رہا پیغمبر لگی سلاد اسلام میری جان کو چھڑوا دیجئے بکری موجود ہو وہ کہہ رہا پیغمبر لگی سلاد اسلام بکری سے میری جان کو آداب کروا دیجئے کپڑوں کا بوجھ اس کے کندوں کے اوپر موجود ہو کہا کوئی ایسے عالم کے نہیں آئے اور حیارت یہ کتنا بڑا گناہ ہے آج لوگ کے مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں بغیر وجہ کے بغیر بھی سبب کے ہزار روپیہ موجود ہے پچاس روپے کھا لیے ہزار روپیہ موجود ہے دس روپے کھا لیے کتنا بڑا یہ گناہ ہے ہر روپیہ آ علیہ ہے سلامت السلام سواری جو پچڑ رہے تھے سارے آدمی قریب آتا ہے سواری کو پچڑانے کے لیے آپ مدد کرنے کے لیے آتا ہے ناکامی زور کے پرستے پر آگے پیر لگتا ہے وہی پر ہو جاتا, جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں کتنا کہ خوش نصیب تھا جنت گر دا ہو گیا حضرت آکاری فرماتے ہیں ساتھی میں جنت گرہ داخل نہیں ہوا مارے غنیمت کی تقسیم سے قبل اس نے جو دو چھوٹی چھوٹی چادریں چرا دی تھی اس کے اوپر چھولا بن کے لہرا رہی ہیں جب آپ نے الفاظ کہے ایک صحابی آیا اس کے ہاتھ میں دو تصویرے تھے جوتوں کے دو تصویر تھے اس نے کہا حضور یہ میں نے دو رسمے مالے گنیمت کی تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھ لیے تھے ہیبر کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان تصبوں کو اٹھا کے یہ بات کہی تھی یہ جوتوں کا تسبے نہیں بلتے آپ کے دو تصبے ہیں یعنی جتنی معمولی سے حیاانت معمولی سے معمولی حیاانت کے اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں اللہ حیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ حیانت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے آج حیانت یعنی کہ یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا شعار ہے دو کا دہی کے ساتھ جھوٹ بول کے فراڈ کر کے کسی نے آپ کا مال رکھوایا ہے بلکہ وہ چھوٹی سی بات یہ بتلا کرنا چاہتا ہوں کوئی گاڑی آپ کو پاس رکھ کے جائے یار میں پلا علاقے کے اندر سفر کر کے جا رہا ہوں تین دن کے لیے گاڑی رکھ لو اگر وہ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیکھ جاتا آپ اسے یہ بات کلیئر نہیں کر لیتے کہ جناب میں آپ کی عدم مجبورگی کے اندر آپ کی گاڑی کو چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا اگر آپ اسے یہ بات کلیئر نہیں کرتے دھوکے کے ساتھ خفیہ طریقے سے فرار لگا کر اس کو بےقوف بنا کر اس کو بدلو سمجھ کر اس کی گاڑی کو استعمال کرتے رہتے ہیں یقین کیجیے آپ نے حیالت کا کتاب کیا ہے آپ کے کل ایمانتداری موجود نہیں ایمانتداری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کا مال ایمرجنسی کے اندر استعمال کرنا پڑ جائے جب واپس آئے پچاس ہزار کا پچاس ہزار اس کو واپس پلٹا کے یہ بات رہے جناب علی ایک دن کی بات ہے مجھ کو پانچ یا ہزار روپے کی روح پڑ گئی تھی میں نے آپ کے پیسوں میں استعمال کر دیا دوبارہ آپ کے پیسوں میں رکھ لیا ہے جو میں نے استعمال کیا آپ مجھے اسے استعمال کرنے کے بعد معاف فرما دیئے اور چیز کی یاد دے دیجیے اصل طریقہ ایمان کو نبھانے کا یہ ہے لیکن آج لوگ حیالت کا پلے ہوئے ہیں کوئی ان کو شیز کا اجرا نہیں کوئی شعور نہیں اسی طرح حیالت کرنے کے علاوہ جس مال کا کھانا یا کمانا حرام ہے وہ مال چوری کا مال ہے اور چوری بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑی عام ہے کوئی انسان اس کی ملکیت میں کوئی چیز موجود ہو ذرا اپنی جگہ نہیں اگر ادھر اٹھ کر چلا جائے آپ اس کی چیز اٹھا لیں گے اور ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات بڑی بڑی معمولی چیزوں کو چوری کی جاتی ہے پینسلیں چوری کر لی جاتی ہیں کتابیں چوری کر لی جاتی ہیں کاپیاں چوری کر لی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی نوٹ بکس کو چوری کر لیا جاتا ہے یہ بڑی کبھی قسم کی حرکات ہے اور اللہ کم الحاکین کا یہ فرمان ہے وہ ساری کا دیدیا ہوا جدام بیما قصبہ نکالم بن اللہ و اللہ عظیز چور ہو یا چور نہیں ہو ان کے ہاتھوں کو ان کی کڑھائیوں سے علادہ کر دیا جائے جدام بیما کسبہ نکالم بن اللہ یہ صدا ان کے کیا دی سلا دینے کے بعد کیا بات نہیں اللہ عزیز الحقیم اللہ کا ملاقی ہے لیکن ان کے فیصلے حکمت سے حالی نہیں ہوتے اور اللہ دانا حکیم ہے لیکن ان کے فیصلے کو حالی نہیں ہوتے اور کتنی چوری کا اوپر ہاتھ کاٹنا چاہیے نبی اللہ رضام نے شاہ فرمایا اس دور کے اعتبار سے جو تین درہم یا اس سے زیادہ چوری کا ارتکاب کرے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور تین درہم کتنی چوری ہوتی ہے ایک ڈھال آج کل نہ جانے ڈھال کی کتنی قیمت ہے لیکن ہزار بارہ سو روپئے سے کیا زیادہ ہوگی کوئی بھی ایک ڈال اسی قیمت جو سینڈ بازار کے اندر موجود ہو جو اپنی رقم کی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیے جائے نقالم ملیب الدیب یہ اس سے کیے کی سزا ہے چوری کرنا چوری کا کھانا کھانا چور و چورنی کا اس قدم کی حرکات کا ارتقاب کرنا اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لے جائیں گے ٹھیک جدام بینا کاسبہ نکالم هو اللہی ولہ اللہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے اور یہ کاٹنا کوئی ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے پیے کی وجہ سے ہے چوری کا مال کھانا اسلام کے اندر اس کی ایجاد موجود نہیں اسی طرح اللہ کبر حاقین نے بہت سے دوسرے رشقوں کے بارے میں بھی بتلا دیا جن کے کھانے کے اسلام کے اندر یاد موجود نہیں کوئی مشرق ہے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا ہندوؤں کا کھانا جائز ہے بدھسٹوں کا کھانا جائز ہے سکھوں کے ساتھ کھانا جائز ہے اسلام میں صرف اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے غیر کتابی مشرقوں کے گھر کا کھانا کھانا اسلام میں چیز کی کوئی اجازت موجود نہیں الحم <تصفح> عیسائیوں اور یہودیوں کے گھر کا کھانا تم کھا سکتے ہو ان کو اپنے گھر کا کھانا کھلا سکتے ہو لیکن غیر کتابی مشرق ان کے گھر کا کھانا کھانا یہ نجائز ہے یہ اسلام کے اندر حرام ہے اسی طرح مردا کا کھانا ایک چیز مردہ ہو گئی ہے ہے وہ حلال لیکن ہو مردہ گئی مطلب بکرا ہے ہے تو حلال لیکن مردہ ہو گیا ایسے بکرے کا کھانا کھانا حرام ہے اور مردہ ہونے کی کئی قسموں کا ذکر اللہ کے ملحمین نے کلام اللہ کے اندر کر دیا ول من خانی کا کہا مئو وتردیہ جو چور لگ کے مر جائے اس کا بھی کھانا کھانا آرام ہے جو سی کے مر جائے اس کا بھی کھانا کھانا حرام ہے جو گر کے مر جائے اس کا بھی کھانا کھانا حرام ہے جس کو چرندے پرندے نے جس کو درندوں نے فاڑ دیا اس کا بھی کھانا کھانا حرام ہے لیکن کہا اگر اس کی موت سے قبل اگر آپ اسے اس گلے کے اوپر چھری چلا تو اس کا ذبح کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا کھانا جائز ہے اسی طرح سمدری مردار جو ہیں یعنی مچھلی ایک مردار ہوتی ہے اور سمندر سے باہر نکالے دریا سے باہر نکالے مر جاتی ہے ان کا کھانا کھانا جائز ہے لیکن خشکی کے جو مردار ہے ان کا کھانا کھانا اسلام کے اندر حرام ہے مچھلی کو آپ کھا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ایک اور بات کو بھی سمجھ لیجیے اگرچہ شکار کا جانور اس کا کھانا اسلام میں جائز ہے وہ پرندے جن کا آپ شکار کرتے ہیں یہ اس قسم کے جانور مرغا پیاں تلیر وغیرہ ان کا کھانا کھانا جائز ہے لیکن ایک اکثر جو حج کو جا رہا ہو جو عمرے کو جا رہا ہو حالت احرام کے اندر اس کے لیے شکار کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں وہ شکار نہیں کر سکتا آج حرام و حرام کے مسلوں کو امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج بہت سے حلال ایسے ہیں جن کو امت کو علم نہیں بہت سے حرام ایسے ہیں جن کے بارے میں امت کو معمولی درجے کی معلومات نہیں بیٹھا ہوا لہو اس کا کھانا یا اس کا پینا اسلام کے اندر حرام ہے لیکن جمع ہوا لہو اس کی دو پسلے کتنے اسلام کے اندر جائز ہے کہ لہجیو کلی یہ خون ہے لیکن جمع ہوا ہے اسلام کے اندر ان کا کھانا کھانا جائز ہے اسی طرح شراب نوشی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں اور اللہ عم الحاکمین کے نبی علیہ السلام وسلم نے شاہ فرمایا تھا الو مشکل حرام صرف شراب حرام نہیں بلکہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز شراب کے حکم میں آتی ہے ہر نشہ دینے والی چیز شراب کے زمرے میں آتی ہے اور ہر نشہ دینے والی چیز کو مالی کے کائنات نے حرام کر دیا ہے آج لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید شراب کا پینا یہ تو حرام ہے لیکن افیون کھانا گوشت پینا ہیروئن پینا چش پینا بھنگ پینا یہ چیزیں پینا جائز ہے ماد اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشا رکھا دیا تھا کہ جس چیز کی بڑی مقدار انسان کو نشے کے اندر مبتلا کر دیتی ہے اس چیز کا معمولی عیشا معمولی گھونٹ کا استعمال کرنا بھی اسلام کے اندر حرام ہے یہ نہیں کہ بنگ کا ایک قصلے لیا جائے جائز ہے کہ مجھے تو نشہ نہیں ہوا تھوڑی سی پوہت پی دی جائے کہ میں تو نشے میں نہیں آیا یہ جائز ہے کوئی بھی نشے کی قسم یہاں تک کہ میں سگریٹ نوشی کے بارے میں یہ بات کہنا جاتا ہوں تو ہمارا اکبار کا اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ حرم علیہ الحوائش کے تحت سگریٹ نوشی کا استعمال کرنا بھی اگر انتہائی احتیاط سے کام لیں تو انتہائی بدترین درجے کی متنوع حرکت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے گلے میں لے کے جانا پیسوں کو آگ پیسوں کو برباد کرنا اپنی صحت کو برباد کرنا اپنی رگوں کے اندر زہر کا اتارنا کینسر اور سرطان کے لیے اپنے آپ کو مادہ و بیار کرنا اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے اسلام کا جائز نہیں شراب گوشی اور اس کے قبیل کی کسی بھی چیز مسلمانوں کے لیے نشاور کسی چیز کا استعمال کسی بھی حال کی جائز نہیں آج بہت سے سلو یہ بات سمجھتے ہیں شاید تھوڑی بہت الکوہول کو اگر اس میں میڈیشن میں استعمال کر لیا جائے مارفین کو کوکین کو یا ہیروئن کو اگر اس میں کب سیرپ میں استعمال کر لیا جائے تو شاید یہ بات جائز ہے اس بات کو سن لیجیے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس میں امت کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس میں امت کو نقصان ہی پہنچے گا اس میں زر ہی پہنچے گا اللہ بھی حرام کردہ چیز سے انسان کو شفا یابی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ وٹامن سی کے بنے ہوئے سیرپ استعمال کریں آپ اورنج سے کشید کردہ لیمن کا کشید کردہ جو ہے سیرپ کو استعمال کرے لیکن جن سیرپوں کے اندر الکحل موجود ہو نشاور دیات موجود ہو مارفین کا عنصر موجود ہو اسی طرح ہیروئن کا کوئی اس کے اندر انسر موجود ہو ایسی تمام کی تمام چیزوں کا استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے اسی طرح یا سلون اکانی ول مئی شراب نوشی کے بعد جوئے کا مال یہ بھی حرام ہے جوا اس کی جتنی بھی قسمیں ہو چاہے وہ ریس کلب کا جوا ہو چاہے وہ پرائز بال کا جوا ہو چاہے وہ لوٹری کا جا ہو یہ سارے کے سارے جائے اسلام کے اندر حرام ہیں چاہے وہ جو عام طور پہ میلے ٹھیکوں میں جاتے ہیں لوگ وہاں پہ دو گیٹوں کے لکی سیون کو کھیلتے ہیں سہسوں پر آ تو اتنی آمدن ہوگی ساہ سے نیچے آ تو پھر آمدن نہیں ہوگی یا ساس سے نیچے پھر آمدن ہوگی پر پھر آمدن نہیں ہوگی یا سال اگر آ پھر آمدن ہوگی یہ لکی سیون کی ساری کی ساری کھیلوں کے ذریعے کمانا یہ حرام ہے کوئی بھی صورت سورج جوہری ہو جس میں آپ قسمت کی وجہ سے رنگ کرتے ہیں وہ حرام ہے لیکن اگر آپ کی کمائی یہ قسمت کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے ذہانت و ثقانت کی وجہ سے ہوتی ہے اعلیٰ کرم کی وجہ سے ہوتی ہے اعلیٰ دریا کسی کو اس کو حل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے ایسی کمائی اسلام میں آرام نہیں لیکن لکھ کی وجہ سے پرچی ہری تھی کے بدلے پیسے نہیں کل آئے ایسے رجب کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوئی سمجھ اسی طرح وہ کھانا ون وہ کھانا جس کو بتوں کے اوپر چڑھایا گیا ہو یا غیر اللہ کے آستانے پہ قربان کیا گیا ہو گویا کہ میری مراد یہ ہے کہ بعض قبروں کے اوپر جا کے بعض لوگ دیگے چڑھا دیتے ہیں چاول کی دیگے چڑھا دیتے ہیں گوشت اور پلاؤ کی دیگے چڑھا دیتے ہیں ان جگوں سے کھانا کھانا یا کھانے کو اپنے گھر اس کھانے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں اللہ کا ملاحمین نے انسان کو زمین کے پر طیب رضت کھانے کا حکم دیا اور طیب رضت کی بے شمار کس میں ہے جو اسلام کے لیے حلال جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے مسلمانوں کے لیے پرندوں کا گوشت بھی حلال ہے جانوروں کا گوشت بھی حلال ہے اسی طرح کو دودھ بھی حلال ہے تو اینا لقم فلانا ملبرا نسخی کم من معافی بت منگ بینی فرتنگ لبن مخال ساری غلط ساری اللہ نے ایسے ایک مادے کو پیدا کیا جو گوبر لہو کے درمیان سے نکلتا ہے جب پینے والا اس کو پیتا ہے اس کو کراوت کا احساس بھی ہوتا ہے اس کو ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ کا ملازمین نے دودھ کو حلال کیا زمین کے اناجوں کو حلال کیا زمین کی دالوں کو حلال کیا زمین کی فصلوں کو حلال کیا لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اللہ بھی پیدا کردہ ترکاروں کے ہونے کے باوجود اللہ کے پیدا کردہ اناج کے ہونے کے باوجود اللہ کے عطا کردہ رضب کے ہونے کے باوجود جائز رضب کے مشینوں کے ہونے کے باوجود آج مسلمان یا تو سود میں گرا ہوا یا رشوت میں گرا ہوا یا یتیموں کے مال کو کھانے میں لگا ہوا یا حیاانت کا احتکاب کرنے میں لگا ہوا یا شراب نوشنی کے اندر لگا ہوا اور آج بعض لوگ بڑی عجیب و غریب کے سبھی گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ حنجیر کا گوش کھانا کیوں حرام ہے آر کار بکر حنجیر کے اندر کیا فرق ہے آگرہ غور کیجئے ان لوگوں کو سود اور کاروباروں فرق نظر نہیں آتا اور بقرے اور ہندیر کے لئے کسی قسم کا فرق نظر نہیں آتا اللہ کا ملازمین نے یہ بات کہی اور جتنا ناپاک یہ جانور ہے دنیا کے اندر کوئی دوسرا جانور اتنا ناپاک ہو سکتا ہی نہیں فلّا بھی ہے گوبر بھی ہے گندگی بھی ہے اور اس کی رگوں کے اندر کسی قسم کا انسانی انسانوں کے لیے شفاف اور اس کے گوشت میں انتر موجود نہیں کوئی صحت بس اس کے بوجھ میں چیز موجود نہیں کولسٹرول کو بھی پیدا کرے ہارٹ کے امراض کو بھی پیدا کرے بے حیائی کو بھی پیدا کرے بے بےغیرتی کو بھی پیدا کرے بدہواسی کو پیدا کرے فاطر القل انسان کو بنائے اس کی عقل میں فطول کو پیدا کرے وہ تم پھر بھی پوچھتے ہو انزیر کا بوجھ کھا رہا کہ وہ آرام ہے نبی علیہ السلط اسلام نے ان جانوروں کا استعمال کرنے کی بھی یاد نہیں دی جو جانور ویسے تو آزار ہیں لیکن وہ ندب سی ہیں کہاں نجافت ہو جانور کا نہ کھانا کھانا جائز ہے نہ اس کا دودھ پینا جائز ہے بکری ہے کھواتی ہے اگر گلیز چیزیں کھانے کے بارے میں پتا ڈل جائے فلاں بکری یہ غلاوت کھاتی ہے مینگڑیاں کھاتی ہے اس قسم کی چیز کھاتی ہے اسلام کے اندر نہ اس کا دودھ پینے کی جانا ہے نہ اس کا گوشت کھانے کی جانتا ہے پہلے اس کی نجات چھڑوائیں پہلے نجافت ہو رہی سے اس کو, بچ... اس کو بچائیں پھر اس کے بعد جب پاس صاف ہو جائے پتے کھانے لگے گاس کھانے لگے پھر اس کا گوشت دودھ پی سکتے ہیں گوشت کھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس جانور کے کھانے کی بات وہ پیج شرابا نجاست ہے جس میں ذرا برابر بھی صحت کا عنصر موجود نہیں صحت افسان ذرا برابر بھی اس میں کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں اللہ کا ملحمین ہمیں طیب کھانا کھانے کی توفیق دے اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے اور ان تمام رسقوں سے ہم کو محفوظ فرمائے نے اپنے بندوں کے پر حرام کر دیا ہے محمد رسول محمد و وشر بدا بدا النار <تصفح> حضرات گرامی قدر آج میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ان شیعہ کا ذکر کیا ہے جن کا کھانا مسلمانوں کے پر حرام ہے وہ تمام چیزیں جن کو جھٹکے کے ساتھ علیحدہ کیا جائے یا جن کی گزروں کو جھٹکے کے ساتھ اتارا جائے اسلام میں ایسے جانور کا کھانا حرام ہے وہ جانور جن کو غیر اللہ کے علی ذبا کیا جائے ایسے جانور کا کھانا اسلام کے اندر حرام ہے وہ جانور جن کو کسی غیر کے آستانے کی نظر کر دیا جائے ایسے جانور کھانا کھانا مسلمانوں کے اوپر حرام ہے اسی طرح نجومی کی کمائی کہانت کی کمائی یہ ساری کی ساری حرام ہے شراب کی کمائی اس کا کشید کرنا اس کو حرید و فروخت کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے میوزیکل انسٹرومینٹس کی کمائی ان کی حرید و فروت یہ اسلام کے اندر حرام ہے وہ تمام کی تمام اشیا جو بدی کو پرموٹ کرنے والی ہو برائی کے جذبات کو انگیز کرنے والی ہوں ان کو بی کے اپنے گھر کے اندر پیسے لے کے آنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے اسی طرح رشوت کی کمائی اسلام میں حرام ہے سودھوری کی کمائی اسلام کے اندر حرام ہے خیانت کی کمائی اسلام کے اندر حرام ہے چوری کی کمائی اسلام کے اندر حرام ہے رہ کی کمائی اسلام کے اندر حرام ہے ڈکیتی کی کمائی اسلام کے اندر حرام ہے کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے ایک چیز کو نقد کے اوپر سستا بیچنا ادار پہ مہنگا بیچنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے قسطوں کی ایسی کمائی جس میں نقد کے ریٹ کے مقابلے میں قسطوں کے اوپر زیادہ چیز بیچی جائے یہ اسلام ناجائز ہے اسی طرح یہ ساری کی ساری چکلے یہ بدی کے اڈے ان کو چلانا لڑکیوں کا استعمال کرنا یہ ساری کی ساری کمائی اسلام کے اندر حرام ہے اسی طرح شرطیں لگانا شرط لگا کے کھیلے کھیلنا یہ پول یہ بلیئر ان کے بس شرطے لگانا اور ونر ٹو سے اور ہارنے والا پیسے ادا کرے یہ ساری کی ساری کمائیاں اسلام میں حرام ہیں اسی طرح لکی سیون کی کمائی یہ اسلام کے اندر حرام ہے اسلام میں حلال کے لیے بڑی وسیع البنیاد چیزیں موجود ہیں حلال کاروبار کرنا اسلام میں جائز ہے اسی طرح حلال ملازمت کرنا یہ اسلام میں جائز ہے اسی طرح بکری مرغی ان تمام کے تمام گوشت جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو ان کا کھانا اسلام کے در حلال ہے اسی طرح دودھ کا پینا مشروبات کا پینا یہ اسلام کے در حلال ہے دالوں کا کھانا سبزیوں کا کھانا یہ اسلام کے در حلال ہے اللہ کا ملازمین ہمیں حرام سے شروعات کر حلال کی راہوں کے پہ چلائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس کے حلال کھانے کی توفیق دے تاکہ ہماری عبادات یہ ساری کی ساری قبول منظور ہو سکیں